أما بعد فأعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل وصفارا بيس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن واحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العفدة من لساني يفطه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وعيدنا من شرور أنفسنا اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين قل لكم مثال جنہیں تو اٹھوائی گئی پھر انہوں نے اس کا حق ادا نہ کیا اس کو نہ اٹھایا اس گدے کی طرح ہے کہ جس پر کتابیں لاد دی جائیں اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کے لیے انتہائی بری مثال ہے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی مرضی اس کی خواہش اس کے تابے نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی قرآن حکیم یہ ایک کمبینیشن ہے اللہ اور رسول کے احکامات کا جس میں اللہ کی کتاب کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے یہاں تقزیب آیات اللہ کی ہدایات اور اللہ کی آیات کی تقزیب ان کو نہ ماننا ایک تو کفار کی طرح کا ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں مانتے کہ اللہ کے احکامات ہیں کوئی کہتا جی یہ بنا کر لائے انہوں نے کوئی کہتے جی یہ شیر ہیں کوئی کہتے جی یہ جی جادو ہے کوئی کہتے ہیں کہ جی اساتر اللہ علی نقطہ علیہ بکر تن وسیلہ یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں وہ تو ہو گئے کافر جنہوں نے اس کو اللہ کا کلام ہی نہیں مانا اللہ کے احکامات ہی نہیں مانا ظاہرہ جب انہوں نے اس کو اللہ کا حکم ہی نہیں سمجھا تو عمل کیا کریں زیر بحث اس آیت میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مانا کہ اللہ کے احکامات اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب سمجھ کے حفظ بھی کیا انہوں نے پڑھا بھی اس کے صبح شام کی تلاوت بھی ہوتی ہے لیکن اس کے احکامات کو مان کر نہیں دیتے یہ ہے عملی تقزیب وہ ہے قولی تقزیب کہ آپ یہی نہ مانے کہ جی یہ کسی کا حکم ہے اور آپ مانے بھی لہذا اس کا نام رکھا ہے نفاق کہ آپ ایک طرف تو مان رہے اور دوسری طرف نہیں مان رہے کالن تسلیم کرتے ہیں املن آپ اس کا انکار کرتے تازہ فرمایا ان المنافقین فی مناسبین کے من النار جہنم کے جو نچلا ترین طبقہ ہے وہاں یہ منافقین پائے جائیں گے اور وہاں یہ پھینکے جائیں گے وہاں ان کا ٹھکانا ہے تقریب آیات اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے آیات دو قسم کی ایک تو اللہ اپنے وجود کے لیے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے آفا کی آیات ہیں سورج کو دیکھو چاند کے دیکھو اونٹ کو دیکھو پہاڑوں کو دیکھو زمین کو دیکھو کیسے میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں پانی کہاں سے آتا ہے کس طرح برساتا ہوں زراعت کیسے پیدا کرتا ہوں یہ ہیں وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ اپنے وجود کی دلیل دیتا ہے منتقی آیات بقیہ تمام آیات میں جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ کے وجود پر ایمان آ گیا ہے تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اللہ کا مات یہ کرو اور یہ نہ کرو تو وہ آیات جو احکامات سے متعلق ان کی تقزیب اس طرح کی تقزیب میں نے مثال دی تھی غالبن پچھلے جمعے میں کہ کمپیوٹر میں آپ نے کچھ چیز فیڈ کی اپنا پورا جو آپ اس سے چاہتے ہیں آپ نے پورا اس کو فیڈ کر دیا ڈیٹا اس کے بعد آپ نے پرنٹر کو یہ آڈر دیا کہ بھائی اس کا پرنٹ اوٹ نکالو کمپیوٹر اوکے کر رہا ہے کہ میں نے کمانڈ دے دی ہے لیکن پرنٹر جو ہے وہ کمانڈ لینے کے لیے تیار نہیں وہ اس کو ڈسوگے کر رہا ہے پرنٹ اوٹ نہیں نکال رہا کیا مسئلہ ہے اللہ کی طرف سے آیات آپ کو پہنچ گئی ہیں نبی نے جیسے بھی دن گزارے ہیں جیسے بھی مشکلیں برداشت کی ہیں لیکن آپ تک تو پہنچا دیے نا کمانڈ تو پہنچ گئی آپ انکار کون کر ہے کس کو پتا ہے پر نہیں پتا کہ نماز فرض کیوں نہیں نماز ادا کرتے یہ آپ کے سجدے اور رکوع یہ ماتھا کیوں نہیں ٹیکتا کیا وجہ کیوں نہیں لیتے کمانڈ آپ اس کا مطلب ہے کہ وہ کمانڈ آپ کے سسٹم سے ٹیلی نہیں کر رہی ہے آپ کے اندر کا جو سسٹم ہے وہ اس کمانڈ کو لے نہیں رہا ہے ٹھیک ہے نا اب آپ حرکت میں تو ہیں کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے ہیں. جب آپ وہ کمانڈ نہیں لے رہے تو آپ متحرک کس کی کمانڈ پر مسئلہ تو یہ ہردم آپ سے فیل صادر ہو رہے یہ سیل کس طرح صادق ہو رہے ہیں انسانی جسم کے اندر جو احکامات لینے والا سسٹم ہے اسے باہر سے دو کمانڈیں ملتی ہیں ایک رحمانی کمانڈ ہے ایک شیطانی کمانڈ ہے ٹھیک ہے جس کے ساتھ اس کا بدن ٹیلی کرے گا سسٹم ٹیلی کر جائے گا اس پہ ایکٹ کرے شیطانی کمانڈ آپ لے رہے ہیں تو آپ کے بدن کے جو اندر پرزے وہ سارے شیطان کے ساتھ ملے ہوئے آپ شیطان کی واپس کر رہے رہمان کی کمانڈ آپ لے رہے ہیں تو رحمان کے ساتھ ملے ہوں اس کے ساتھ آپ کا سسٹم ٹیلی کر رہا ہے اس کی آیات کے ساتھ لہذا انسان دونوں میں سے کسی ایک صورت پر دو رستے ہیں جن میں تیسرا رستہ کوئی نہیں ایک رستہ جہنم کی طرف جاتا ہے ایک رستہ جنت کی طرف جاتا ہے جنت کی طرف جانے والا ایک ہی رستے اب چونکہ آپ مادے سے بنے اور مادہ ہمارا پیٹی بھائی ہے اسے میں بڑا انس ہے بڑا پیار ہے ٹھیک ہے نا ایک اٹریکشن ہے اس کے اندر لہذا شیطان کے ہاتھ میں مادی وسائل آپ کو اٹریکٹ کرنے کے جیسے گھوڑی پکڑنے کے لیے وہ جھولی میں دانے ڈال کے یا بن ڈالے ایسے جھولی کرتے تو گھوڑی کو پتہ لگتا ہے اندر دانا ہوگا تو گھوڑی اس کے پیچھے چلتی اور پکڑی جاتی ہے شیطان ایسے ہی اپنی جھولی کے اندر یہ مادہ لے کر یہ سفے اور یہ فریج اور یہ ایئر کنڈیشن اور یہ کوٹھیوں اور یہ پلازے اور یہ پلاٹ اور یہ ڈالر لے کر ایسے کرتا ہے اور گھوڑی جو اب کابو آ جاتی اور اسی گھوڑی پہ آپ نے بھی سفر کر کے جنت میں جانا تھا آپ نے یہ دے دی شیطان کے اندر چند ن والوں کے لیے اب مادہ چونکہ نظر آتا ہے ہمارا بدن مادے سے بنا ہے لہذا مادی نقصان اور مادی نفع ہمیں بہت زیادہ بڑا ہو کر نظر آتا ہے جب ہمارا مادی نقصان ہوتا ہے تو نہ صرف یہ کہ ہمارا بدن اس کو شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہے ہم محسوس کرتے ہیں ہمارے بدن کا ایک ایک رونگتا اس کو محسوس کرتا ہے بلکہ ہمارے ماں باپ بھی اس کو محسوس کرتے ہیں ہمارے بیوی بچے بھی اس کو محسوس کرتے ہیں محلے والے بھی اس کو محسوس کرتے ہیں اور ٹوکتے کوئی آدمی دبئی سے ویزا کینسل کروا کے چلا جائے تو سارے کہتے ہیں پاگل ہیں بار بار روکتے ہیں پوچھتے ہیں بس کیا ہوا دماغ خراب ہو گیا تھا تمہارا کیوں آ گئے ہو تم بیوی الگ ٹوکتی ہے بلکہ وہ تو جب ریزائن کر کے آپ فون کریں گے تو وہیں سے وہ دعائی دے گی کہ کوئی اور کنٹریکٹ ڈھونڈو واپس ماتا بچوں نے بھی بھو گڑ تال کی ہوئی ہوگی کیوں اس لیے کہ مادی جی نقصان سامنے نظر آ آدمی ایک دن ڈیوٹی پہ نہ جائے تو بیوی بی کان کھا جاتی اتنا نقصان ہو گیا یہ سو پاکستان کا پندرہ سو بنتا ہے کبھی کہ یہ تیس ڈالر بنتے ہیں کبھی ڈالروں میں آپ کو زب لگا کے لیکن آپ سوتے ہوئے نماز پڑھتے رہے ہو سکتا ہے کمبل خینس کے اوپر کر دے آپ نماز نہ پڑھیں اگر آپ نماز پڑھنے نہ جائے تو کوئی آپ کو نہیں ٹوک نہ محلے والا کہے کہ نماز پڑھنے کیوں نہیں ہے تو آج مسجد میں نہیں دیکھا آپ نہ اما کہتی ہے نہ بیوی بی کہتی اس لیے کہ وہ روحانی نقصان ہے نا اس دنیا کا نقصان انہیں تو تکلیف ہوتی ہے اس دنیا کے نقصان اچھا یہاں کا نفع ہو گیا آپ نے کسی کے ساتھ فراڈ کر کے دو چار دس ہزار کا فائدہ حاصل کر لیا بیوی بی کہ بھی میرے شور بڑے چلاک بڑے ہوشیار ہیں یہ اما بھی کہ میرا بیٹا تو یہی ہے دوسرے تو پا ہیں اچھا محلے والے جب بات کریں گے بڑا چلتا پورتا آدمی ہے آپ کی تعریف ہوگی آپ کو پتا چلا کہ جی میں نے تو بہت بڑی تلوار ماری لیکن آپ نماز پڑھتے ہیں آپ تحجد پڑھتے ہیں آپ اشرف پڑھ رہے ہیں آپ نے قرآن کا روز ایک سپارہ پڑھتے ہیں کوئی آپ کو نہ پڑوسی کہے گا کہ جی آپ نے تو صاحب بڑا اچھا کام کیا نفل پڑھ کے آ رہے ہیں آپ نے بڑا اچھا کام کیا قرآن پڑھے اب چونکہ نیکی پہ کوئی آپ کو شاباش نہیں دیتا آخرت کے نقصان پر کوئی آپ کو ٹوکتا نہیں لہذا اس طرف توجہ ہی کوئی نہیں اس لیے آپ شاباش مانگتے آپ کی کوٹھی ہوگی تو ہر گزرنے والا کہے گا دیکھو جی کل تک ان کا کچا مکان تو آج یہ کوٹھی انہوں نے دس لاکھ کی بنائی ہوئی ہے جی بڑا ٹھیک ٹھاک کماتا ہے یہ جی دبئی کا پیسہ لگا ہوا ہے جی بڑا ہوشیار لڑکا ہے لہٰذا آپ جو آپ لوگ باہر سے گزرتے باتیں کر رہے ہیں آپ نے اویلی میں اندر ڈالی اپنے گریبان سو کے ذرا سا ریلیکس کیا قریب آپ. ہو رہی تھے لوگوں سے بولتے پھرتے ملنگ والے کیا کہہ رہے ہیں میری کوٹھی دے کے لوگ کیا کہتے ہیں اچھا بیوی عورتوں میں جب جا کے بیٹھتی ہے تو اس پہ اس کی نظر ہوتی ہے کہ آپ میری کوٹھی کے بارے میں کیسی بات ہے چاہے وہ کسی کے ماتم پائی جائے وہ اس پر کان لگا کے رکھتے ہماری کوٹھی کے بارے میں لوگوں کے کیا تاثرات ہیں شاب ملتی ہے آپ کے چرچے ہوتے ہیں لہٰذا آپ کوشش کرتے ہیں کہ کس کے اوپر ایک اور منظر بن جائے پھر دیکھو کیا دھماکہ ہوتا ہے اچھا آپ یہاں آئے عقیدہ ٹھیک کر لیا آپ نے نماز سیکھ لی آپ نے قرآن آپ نے کوئی چار سپارے پڑھ لیے کیونکہ کوئی توجہ نہیں دے رہا کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے لہٰذا آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ وہ جذبہ جو ہے وہ کم ہونا شروع یہ تو ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے کوئی واہ واہ نہیں ہوتی کوئی کچھ نہیں ہوتا لہذا مار نقصان پر سارے ٹوکتے بھی ہیں ہمیں بھی دکھ محسوس ہوتے ہیں آدمی سویا رہ جائے اور ڈیوٹی پہ نہ جائے تو بار بار گڑی کو دیتا ہے تو ہوا کیا کبھی سال نیا سالوں کو بدلی کر دیتا پتہ نہیں سر کی وجہ سے الارم نہیں بجا اچھا پھر بار بار سوئی کو گما کے الارم چیک کرتا ہے بولتی ہے نہیں بولتی یہ تو بولتی ہے میں جاگا کیوں نہیں بھائی لیکن نماز گزر گئی ہے کبھی آپ کو پرواہ نہیں ہوئی کسی نے مجھے جگایا کیوں نہیں بلکہ آپ لگاتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ جگہ جائے گا پرانی ہوگی یہ احسان ہے نا لگ اگر آپ اللہ کی کمانڈ پر نہیں چلتے تو نفس کی کمانڈ پر چل رہے آپ آٹو پہ لگے ہوئے چلائے گا آپ کو نفس اپنی مرضی سے ہی آپ نے سین میں جانا اپنی مرضی سے مسجد میں آنا ہے زبردستی نہ شیطان کرے گا نہ رحمان کرے گا دونوں کمانڈ دیں یا مانو اے ایمان والو یہ کرو اللہ تعالیٰ یہ کہ زبردستی نہیں کرے کرو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا نفس کس کی کمانڈ لیتا ہے حضور کہتے ہیں کہ تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے لا منوہد حکم حتى یقین ہاؤ کب آجے تو بے جب تک تمہاری خواہش تمہاری مرضی تمہارا نفس اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا تو مومن نہیں ہو. مومن تو وہ ہے جو کمانڈ کو مانے اسی کا نام مومن یہ سارا مسئلہ مرضی کا ہے کیونکہ ہماری اپنی مرضی ہمارا اپنا نفس مادے کی طرف کھینچتا ہے شیطان مادے کو چارے کے طور پر استعمال کرتا ہے ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہ نقص دیتا ہے اللہ ادار کرتا ہے انما تو فون وجور کم یومل ہماری اجرتیں قیامت کے دن میں گے وہ کہتا سرکار ادھر فرارڈ کرو ادھر ڈالر لے لو نگ سو اللہ نے فرمایا کلا بل تو ابو اللہ جیلا ہوا تھا غرون اللہ کے نو نر چنگے تیرا ادھار مندے تم کا تو نقد مل جائے تھوڑے میں کون مرے گا مٹی ہوگا پھر ہڈیاں نکلیں گی پھر جو جنت ملے گی یہی کیوں نہ بنا لیں ہم تو ہمارا معاملہ ریموٹ کنٹرول والا ہے چاہے بٹن دباتا ہے یا تو ہم اس کے تابع ہوں گے اور وہ ہماری مرضی کو آگے کرتا ہماری مرضی کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے کسی کو اگر شیطان آ کے سلوٹ مارے گڈ مارننگ کہے کہ بھائی چلو سین میں چلتے اور میں ابلیس ہوں تو گناگار سے گناگار مسلمان بھی جوتا اتار کے مارنا شروع کر دوں چاہے تم شیطان ہو تمہاری ایسے وہ کسی دوست کی شکل میں آتا ہے پہلے دوست کو چابی مارتے اب دوست موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا یار آج نئی پکچر آئی ہے چلو دیکھنے چلیں اس کے پیچھے شیطان بیٹھو اللہ فرمایا ان یا راہ کم ہو ایسو لا کر شیتان تمہیں اور اس کے جو ساتھی تمہیں وہاں سے دیکھتے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ وہ کسی نہ کسی کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے اسے پتا ہے کہ میری نہیں مانے گئی وہ اما کو آگے کر دیتا ہے بیوی کو آگے کر دیتا ہے بچوں کو آگے کر دیتا ہے یا منو ان کو ادب اللہ کم وہ شیتان کے چمچے شیطان نے تمہارے گھر کو بگ کیا ہوا ہے اس نے انسٹرومنٹ لگا دیے تمہاری بیوی کے ساتھ تمہارے بچوں کے ساتھ وہ تمہیں رحمان کی نافرمانی کرواتے ہیں. اصل میں گھر میں حاکم تو تم ہو نا اگر تو وہ مون آلندی گھر میں خلیفہ تو تم ہو اللہ کے وہ ان کے ذریعے تم سے کرپشن کرو تھا ان سے خبردار رہا کرو ان کی ڈیمانڈیں چیک کیا کرو کہ یہ شیطانی ڈیمانڈ ہے یا رحمانی ڈیمانڈ ہے شیتانی ہے تو فلٹلی انکار کر دو نہیں ہو سکتا بھائی یہ غلط ہے غلط کیوں آپ کے فلاں دوست نے کیا ہے فلاں نے کیا ہے آپ کے بھائی نے کیا ہے بھائی مسئلہ یہ نہیں کہ دنیا میں کس نے کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو غلط کہا بات ختم ہو گئی اور میں اللہ کا تابے ہوں میں اللہ کہہ کے احکامات کے تابے ہوں اگر اللہ کے احکامات کی تقزیم کر دی حضور نے فرمایا اللہ ماں بالکرآلہ مہار مہ جس نے قرآن کے منع کردہ کام کا ارتکاب کر لیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لائے بڑی سیدھی سی بات ہے قرآن پر اس کا ایمان نہیں ہے چاہے صبح سے لے کر شام تک پڑھتا رہے لیکن جس چیز سے قرآن اس کو روکتا ہے وہ رکتا نہیں ہے اور جس کا حکم دیتا ہے وہ کرتا نہیں ہے قرآن پر اس کا ایمان نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے قرآن کے ساتھ مل قرآن منصحم ہارے وہاں اور جس کی مرضی مسلمان نہیں ہوئی ہے جس کی مرضی مومن نہیں ہوئی ہے وہ مومن نہیں جسے اخبار نے کہا نا کہ خرد نے کہ بھی دیا لا لا تو کیا حاصل دلوں نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ مرضی ہی کو تو, تو مسلمان کرنے کو رانا ہے تجھے مرضی ہی دے کا تو فضا پہلا زمین باقی کسی کو کوئی مرضی اللہ نے نہیں دیئے. سب پر جبر ہے میں کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں کہ گدے کو اللہ نے جبرن متقی بنا دیا ہے کسی چیز کا اس پر اللہ نے گوشت حرام کر دیا ہے جبرن آئت نہیں بھیجی اس کی فطرت میں اس پر حرام کر دیا گدا مر جاتا ہے گوشت نہیں کھاتا اور شیر پر جبرن گاس حرام کر دیئے گوشت حلال کیا ہے وہ مر جاتا ہے بات نہیں کرتا یہ جبر ہے تمہیں مرضی دی ہے اس نے بس اور کہا کہ اس مرضی کو مسلمان کرو اگر تمہاری مرضی مسلمان نہیں ہوئی تم عیسائی ہو تو بھی تمہاری مرضی چل رہی تم ہندو ہو تو بھی تمہاری مرضی چل رہی ہے جی تم, تم مسلمان ہو تو بھی مرضی چل رہی ہے تو بات تو وہی ہوئی نا کہ امیر کوئی بھی ہو حکم میرا چلتا ہے اگر نہ تمہیں مسلمانی کابو کر رہی ہے نہ تم عیسائیت کے کنٹرول میں ہو نہ تم ہندویزم کے کنٹرول میں ہو تو بھائی تم کس کی کمانڈ پہ چلتے ہو اپنے خدا تم خود ہو نا اپنے خدا تم خود ہو کلمہ جب پڑھتے ہو تو سب سے پہلے اس کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ جو ہے وہ اللہ ہے اس کے سوائے کوئی اللہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں میرے اوپر صرف اللہ کی مرضی چلے گی اللہ کا حکم چلے گا لا الہ کا مطلب یہ ہے آپ جب آئے تھے تو اس عید کے ساتھ آئے تھے کہ میں نے بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی مرضی پر نہیں چلوں گا یہ اندھی بحری مرضی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے یہ مجھے دڑا دڑا کے مار رہی ہے لہذا میں ایک حکیم اور علیم ذات کے قبضے میں اپنی مرضی کو دیتا ہوں جیسے وہ کہے گا میں ایسے کرا ٹھیک ہے اس کو سمجھ کر آپ فیصلہ کی. دینا آپ نے اپنی مرضی کو ہے ہندو بنو گے تو اس کو اپنی مرضی دو گے عیسائی بنو گے تو اس کو اپنی مرضی دو گے اور اسلام تو نام ہی استسلام کا ہے تو سب مٹ کیا سب مٹ اسی طرح پی تو تم اسی طرح رہے ہو بھائی جو مسلمان ہوتا ہے ہندو سے مسلمان ہو جاتا ہے یہاں بھی دو چار بیٹھے ہوئے ہوں گے کوئی مسلمان ہوگا مر جاتا ہے کیا اسلام کا تو روٹی نہ کھاؤ کیا کہتا پانی نہ پیو یا کہتا نہاؤ نہیں اسلام نام کس چیز کا تو سب مٹ ٹو گیو اپ تو سرینڈر سرنڈر کرنا ہے آپ اپنی مرضی اس مرضی پر میرا اقتدار ختم ہو گیا آج سے یہ مسلمان ہو گیا یا آج سے یہ اللہ کے قبضے میں چلی گئی یہ میرا حکم نہیں مانے ٹھیک ہے یہ ہوا اگر یہ ہوا مسلمان ہوئی ہے یہ خواہش مسلمان ہوئی ہے آپ نے سے اللہ کے قبضے میں دے دیا اللہ کو سبمٹ کر دیا ہے تو ہو گئے مسلمان لیکن اگر آپ نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن مرضی رکھی اپنے قبضے میں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سے سودا کر لیں اور چیز نہ دیں یہ اس سے زیادہ بری بات ہے کہ آپ کسی سے سودا کریں ہی نہ آپ نے اسے سودا کر دیا ان للہ ہشترامین سوچا ہوں تم نے نرس دیا ہے اپنا سودا کیا ہے لالم دینا نہیں تھا تو کیا کیوں ہے سودا کر دیا سب مٹ نہیں کر رہے ہو اور جب تک سب مٹ نہیں کرو گے تب تک یہ جو کنسائنمنٹ ہے یہ اپنے کنارے نہیں لگے گی یہ سوٹا تکمیل کو نہیں پہنچے گا اسی طرح مر گئے تو دیکھ لینا خبر میں تمہارا کیا ہو سکتا اس لیے کہ ابھی یہ ڈیل پوری نہیں ہوتی ڈیل تو پوری اس طرح ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز لیں اور دوسری چیز دیں اب قیامت میں آپ ناچ رہے ہو مجھے جنت دو مجھے جنت دو مجھے کہاں جنت تو نے نفس دیا تھا پیمنٹ کی تھی آپ نے پیمنٹ کر دی ہو پی ٹی اے کے پیسے دے دی ہو تو شور مچاتے ہیں جا کے صدر میں پی آئی اے کے آفس کے ٹکٹ دو یہ دیکھو پی ٹی اے نمبر ہم نے پیسے دیے ہوئے اور کیا جا کے قیامت کے دن وہ کھڑی کرو گے رسی میں نے کیا دیا ہے تو مجھے جنت دو اللہ تو کہتا ہے نفس اور جنت کا سودا نفس میرے قبضے میں دو جنت تمہاری ہو نفس بھی دبایا ہوا اپنی مرضی پر استعمال کر کر کر کے گوڈے گیٹے تمہارے درد کرنے شروع ہو گئے جناب دانی اسی طرح مر گئے قبضہ جمائے ہوئے اور کیا وہ کے تو کوئی جنت دو یہ تو سودا اسلام نام ہی سیکھا دوسرا انڈر اپنی مرضی اس کے حوالے کر اپنا اختیار اس کے حوالے کر اے اللہ تو نے مجھے اختیار دیا اما شاہ کرن و اما کپورا من شاہ فلی فلیفر من, من عام فرمان اے اللہ میں جائل مجھے کوئی پتا نہیں میں اندھا ہوں میری سوچ چھوٹی ہے میں کہیں دھوکہ کھا جاؤں گا لہذا مجھے کمانڈ دے اس دنس سے المستقیم اس دنس سے المستقیم اے دن المستقیم, اے دن المستقیم نماز میں کیا آ کے مجھے کمانڈ دے میں کیا کروں اپنی مرضی اس کے حوالے کا جیسے جیسے وہ کہتا جاتا لڑکا باہر اللہ پہ توقل ہوں ان کن تم مومن مومن ہو تو اللہ پہ توکل کیوں نہیں کرتے یہ سب کچھ کو کیوں نہیں دیتے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم زیادہ عقل مند اگر اللہ کے دیوے و حدود قیود کے مطابق تم تجارت نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہو اپنے سے اپنے کو بڑا تاجر سمجھتے مرضی اس کے حوالے کر اپنی مرضی اس کے حوالے کر یہ بدل اب میری مرضی پہ ایکٹیو نہیں ہوگا اللہ کی کمانڈ پہ ایکٹیو ہوگا اس کا نام ہے ایمان اس کا نام ہے اسلام اگر آپ نے اس کے بعد مسلمان ہونے کے بعد اعلان کرنے کے بعد کہ جی میری مرضی اب دیکھیے اگر آپ اللہ کی مرضی پر حرکت میں نہیں آ رہے ہیں چاہے آپ مسلمان ہیں چاہے ہندو چاہے عیسائی کوئی بھی مذہب والا اگر اللہ کے حکم پر حرکت میں نہیں آ رہے ایسے نہیں کھا رہے جیسے اللہ نے کہا وہ نہیں کھا رہے جو اللہ نے کہا وہ نہیں پی رہے جو اللہ نے کہا جس کی اجازت دی ہے اور اسے رکتے نہیں جسے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے تو پھر کون آپ سے کام کروا رہا ہے آپ کا نفس آپ کچھ نہ کچھ کر تو رہے ہیں نا یا تو اپنے جذبات کے تابے ہیں اور ان جذبات کو اس چینل کو یوز کر رہا ہے شیطان لہذا کچھ لوگ وہ ہیں جو مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں یا ہندو ہوں یا بدھسٹ ہوں یا وہ دیر ہوں کچھ بھی ہوں وہ جس مذہب میں بے شک رہے وہ حرکت میں اپنی مرضی بناتے میری مرضی میرا من میں نے یہ سوچا میرا یہ خیال ہے وہ اپنے خدا خود ہیں چاہے باہر کسی بت کو سجدہ نہ کریں وہ اپنے نفس کے آ انہوں نے ایسا سجدہ کیا ہے کہ اس میں تو روٹے نہیں کوئی جلسہ نہیں آپ کا مانوتا خزا علا آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے یہ وہ آدمی ہے جو اپنی مرضی پر حرکت میں آتا ہے اس کی مرضی اس کے خطا ہے گئی ومن ادھر لو ممان ہوا بغیر ہودام من اللہ کس آدمی سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا ومن ادل لو ممان ہوا بغیر ہودام من اللہ جو اللہ سے گائیڈنس لیے بغیر اپنی مرضی پہ کرتا ہے اپنی مرضی کی پیروی کرتا ہے اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو آپ کی ایک بیوی ہوگی آپ بیوی کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی پر چلے نہیں آپ کہتے ہیں میری مرضی پر چلیں گے کیوں میری بیوی ہے جی میں شور ہوں بڑے حقوق ہیں آپ وہ کہتے ہیں میں نے ملنے جانا فلاں آپ کہتے ہیں نہیں جانا جی فلاں طرف جانا ہے جی نہیں جانا ہے اگر وہ اپنی مرضی کرنا شروع ہو جائے گھر چل جائے گا ہے اگر میں تمہاری طرح کائنات کی کسی ایک چیز کو بھی اپنی مرضی کرنے دو نا جس طرح تم اپنی مرضی کر لیتے ہو تو زمین میں فساد پھیل جائے اگر میں صرف سمندر کو یہ اجازت دے دوں کہ جا تو اپنی مرضی کر لے تو کراچی سے نو میٹر بلا سمندر کو چارا تو ہو جائے لیکن اس نے تنابیں کھینچی ہوئی ہیں اس چھوٹے سے یہ چھ سات فٹ کے بندے کو ساڑھے پانچ فٹ کے بندے کو اس نے مرضی کرنے کی اجازت دی اسی کا نام اختیار ہے اسی کو نفس کہتے اسی کو ہوا کہتے کہ اپنی مرضی سے اب جو اس میں نے کہا کہ یہ ریموٹ کنٹرول ہے شیتان بھی لگا رہتا ہے جس طرح وائرلیس سسٹم ہوتا ہے کوئی اور بھی پیغام دے رہا ہے تو وہ اس کو رسیو کر لیتے اس کی خبر سن لیتے بینی معاملہ انسانی نفس شیتان بھی بٹن دباتا رہتا ہے دباتا رہتا کبھی لگ جاتا ہے اس کا بٹن کہتا چلو پیرمدر بھی اللہ کے آگاہ بات لے کر آئے رسول ہو یا ضرور کو رسول نے بھی تمہیں دعوت دی کیسے کو شیتان بھی تمہیں دعوت دیتا ہے اللہ بھی تم سے وعدہ کرتا ہے چیتان بھی تم سے وعدہ کرتا ہے چیتان کہتا ہے نا یوں کر دو یوں کر دو یوں کر دو پھر اتنے ہو جائیں گے پھر اتنے ہو جائیں گے اس کے بعد اتنے ہو جائیں گے ساری جمع है کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا اس کے بعد پٹھا بیٹھ جاتا ہے کبھی بیچی سیاح کھا کے بھاگ جاتا ہے کبھی جناب اسٹاک ایکسچینج بیٹھ جاتا پھر ہوتا اس سب کے نتیجے جب وہ ہوائی محل گرتا ہے تو دنیا میں کہیں بھی ریکٹرک اسکیل پر اس کا اگر نہیں بھی آتا کہ جی اتنے دھماکہ ہوا ریکٹرک اسکیل کا تو بھی اس وہ بندہ مار جاتا ہے اس کے اندر اتنا بڑا دھماکہ ہوتا ہے وہ شیئر مارکیٹ گرنے کا کہ بندہ مار جاتا ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا جی بین امرج ہو کیوں اس لیے کہ شیطان نے جو اس کے سامنے محل بنا کے کھڑا کیا تھا گر اللہ نے فرمایا شیطان بھی ان سے وعدے کرتا ہے وہ ماں یاد و مشان اور شیطان ان سے صرف جھوٹے وعدے کرتے ہے ٹھیک سلطان وہ شیطان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے نا اللہ پرماتا وا فسما واطی و مع اللہ دین یزی اللہ جین آسا بے ماہ ملوزی اللہ جین آسان زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے دستے قدرت میں ہے تاکہ نیکوں کو ان کا بدلا دے جزا دے اور گرو کو ان کی سزا دے اللہ انعام دینا چاہتا تو اس کے پاس کچھ ہے شیطان کیا کرتا ہے شیطان صرف وعدے بیچتا ہے یا دو ہوم ونی ہم ان سے واضح کرتا ہے اور تمنائے پیدا کرتا ہے و ماں اللہ دوارورا اور شیطان کے وعدے سوائے جھوٹ کو کچھ ہاتھ میں کچھ جب قیامت کے دن معاملہ ہوگا وکال شیطان الماخ علم واد الحق وابا حق تو کم فاخلت تو قیامت کے دن جب معاملات چک جائیں گے تو شیطان پھر کہے گا سینے پر ہاتھ مار کے اللہ نے تم سے سچے وعدے کیے کیوں ہمیں جلانے کے لیے یہ وہ کہتے ہیں نا مار کے چمکا پوچھنے کسی کسی لگیاں نہیں یہ شیطان یہ کام بھی کرتا ہے اللہ سے اجازت مانگے گا اگر تو اجازت دے تو میں اپنے ہاتھوں نے اٹھا کے پھینک دوں کیوں جلن ہے اس کے اندر خلافت کا اہل میں تھا اللہ نے اس کو خلافت دے دی اتنا بڑا دشمن ہے وہ ہمارا بغیر تنخواہ کے لگا ہوا ہے ہمیں تو اللہ کی اطاعت کرنے پر جنت ملے گی نا پورے ہیں باغات ہے نہرے ہیں فلاں ہیں ہے, ہے وہ کیوں لگا ہوا ہے اسے کیا ملے گا آج کیا دشمنی کی آگ ہے اس کے اندر کہ جہنم کی آگ سے زیادہ آگ ہے اس کے اندر ہمارے خلاف ہے تبھی تو اس نے جہنم قبول کی ہے نا وہ جلائے گا کتنا کومیٹ ہماری دشمنی میں نہ دن کو سوتا ہے نہ رات کو چین لیتا ہے آپ تو مزدوری کرتے تو وہ ٹائم ملتا نا اسے وہ ہی نہیں ملتا اور جب رات کو دو بجے آپ سو جاتے تو پھر تو اسے کہنا تھا یار شکر ہے جان چھوٹی ہے یہ سویا میں جا کے کھانا کھاؤں کوئی رسٹ تو ملے نا مجھے نہیں وہ تلیاں ملتا ہے سو گیا نکل گیا میرے ہاتھ کو کوئی دو چار منٹ اور رہ جاتا کو دو چار جھوٹ بلوا لیتا ہے کوئی یہ کام کروا لیتا یہ نہیں کہتا کہ جان چھوٹی وہ کہتا ہے نہیں کہ یہ دشمنی ہے اس کی ہمارے ساتھ اللہ بھی تم سے وعدے باد کرتا ہے وعد اللہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اور وہ وعدہ کر رہا ہے مسولا جس کے بارے میں تم قیامت کے دن آپ کھڑا کر کے کہہ سکتے ہو کہ اللہ تم نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا وہ وعدہ کہاں وہ وعدہ شیطان بھی وعدے کرتا ہے کہے گا انعدہ وعد الحق اللہ نے تم سے جتنے وعدے کیے تھے سچے وعدے کیے تھے واہد تو تو اور میں نے تم سے وعدے کیے تو ان کے خلاف کیا میرے پاس ہے کچھ نہیں میرے پاس آگ ہے ویلکم تشریف لائیے یا تو میں جنت میں چلا جاؤں تو میں جہنم میں پہنکوں پھر تو کوئی بات ہوئی نا سرکار میں جا رہا ہوں وہی میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں واہ تو كَانَ عَلَيْكُم مِن سلطان اور میں نے تم میں سے کسی پر زبردستی نہیں کیا اگر کسی کے ماں کے لال کو میں نے اٹھا کر تا, ٹیکسی میں ڈال کر سینمے میں لے کر گیا تو اس کے کہے جو چور کی سزا وہ میری صدا. تو خود ادھار لینے گیا دوست ادھار لے گئے تو فلم دیکھ کے ٹکٹ میں لگا کھڑکی توڑ ہفتہ تھا تو نے دو چار مکے مارے دو چار مکے کھائے گڑی کا چین وہاں توڑا گریبان پڑوایا میں کر رہا تو ٹکٹ میں لے رہا تھا مجھے گالیاں دیتے ہو فلاں لومونی فکم یہ گالیاں مجھے نہیں اپنے آپ کو دی. ملامت مجھے نہیں اپنے آپ کو کرو یہ فٹے منہ مجھے نہیں اپنے آپ کو کروا خان علی علیکم من سلطان ان سلطان داؤتو کو میں نے تمہیں دعوت دی تھی زبردستی آپ کے شیطان کے اندر کتنی آگ ہے ہمارے خلاف رات دن لگا ہوا گرمی سردی میں لگا ہوا بغیر تبکا کے لگا ہوا ہے اگر اللہ نے ہمیں پروٹیکشن نہ دی ہوئی ہوتی ہمارے آگے پیچھے فرشتے نہ لگائے ہوئے ہوتے کہ اس پر کوئی جبر نہ کر سکے کل یہ نہ کہیں شیطان نے زبردستی کروا لیں شیطان زبردستی نہ کر سکے اگر وہ فرشتے لہوم آپ کے بعد امن بہن یا دئی امن من یا امر اللہ اللہ کے حکم سے ہماری حفاظت کرتے اگر شیطان آپ اندازہ کر لیں ہم اس کے بس میں ہوتے تو ہماری گردن نہ مار دیتا آپ کو وہ آنے دیتا یہاں جمعے والے دس دھوپ میں بیٹھنے دیتا کبھی نہ بیٹھ اس کے بس میں نہیں ہے اللہ انداز صبح اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی اور میں نے کہا کیا وہ رسول رسول بھی تمہیں دعوت دیتا ہے بل آ گئی تبیلی اب لمبا یہ میرا راستہ ہے میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا رسول نے بھی تمہیں دعوت دی میں نے بھی تمہیں دعوت دی فسٹ جب تم لی تم نے مجھے ویلکم کہا یہ کہ تم سے فیصلہ تم نے کرنا تھا رسول نے بھی تمہارے سامنے تفصیل سے رکھ دیا تھا جنت میں کیا کیا ہے تمہارے لیے اللہ کی رضا ہے نہ رہے ہیں فی انہار امن مائن غیر وہ انہار امن لابان ربین رسول نے بھی ایک چیز تمہارے سامنے پبلسائز کی اڈورٹیزمنٹ دی تھی میں نے بھی تمہیں دنیا کی ارے لا کے تمہارے سامنے کھڑی کڑ فٹ پاتھ پہ دلا کے دکھا دی تھی تم تو میری اون کے پیچھے لگ گئے جب تم لی تم نے میری دعوت مانی فلا تلومونی لومونی لوم ملامت مجھے مت کرو اپنے آپ کو کرو تم نے میری بات پر یقین کیا تھا رسول کی بات پر یقین کیوں نہیں کیا تم نے میرے وعدے سچے جانے رب تمہیں کیا کرا بار بار بمن اصدہ تملہ حقیلہ ومن اصد تم من اللہ, اللہ حدیثہ دیکھو سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی سچے وعدے کرنے والا نہیں ہے اللہ یہ اللہ کا وعدہ تم تم نے میری بات پر یقین کیا لہٰذا چلو سرکار جس ڈیری میں میں جانا میں آپ کی تشریف لیتے تو یہ مرضی ہے ہماری جس کو شیطان مس یوز کرتا ہے جب آپ کو یہ خدشہ ہے کہ ہماری مرضی کو شیطان اغوا کر لیتا ہے اور ہم سے ناجائز کام کروا لیتا ہے تو تم یہ جھگڑا ہی کیوں نہیں ختم کرتے یار یہ مرضی اللہ کے حوالے کیوں نہیں کر دے حضور کیا فرماتے فرماتے اللہم لا اللہ تکل نیلا نفسی کر فتع پروردگار میری مرضی کو ایک پلک چپکنے کے برابر بھی میرے حوالے نہ کرنا خوش بے میری سر کے بالوں سے پکڑ کے مجھے اپنے قبضے میں رکھ یہ مرضی تو وہ چیز آپ دیکھیں جب بچے کو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے جب یہ خدشہ ہو کہ میرا بھائی مجھ سے بنتے لے لے گا میرا بھائی مجھے پیسے چھین لے گا کوئی کھلونا چھینو کیا کرتا ہے لا کے باپ کی جیب میں ڈال ہے. اب وہ یہ اپنے پاس رکھے مطمئن ہو گیا میرے ابو سے بھائی نہیں چھین سکتا جب مجھے ضرورت ہوگی ابو اب کی جے میں ہاتھ ڈالوں گا نکالوں گا اپنی ازالم تم اس طرح کیوں نہیں کرتے اللہ کو کیوں نہیں دے دیتے تاکہ شیطان چھین نہ سکے تم سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جب تک تم رب کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرو گے جو بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے تم جنت میں نہیں جا سکتے رب کہہ رہے ماں دہم انف اللہ با جو تمہارے پاس ہے وہ مک جاتا ہے جو رب کے پاس رس ہے وہی وہ بچتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں نا یہاں پہ یا جو پاکستان بھیجتے ہیں وہی وہ بچ جاتا ہے یہاں جو بھی ہوتا ہے وہ کھایا جاتا ہے وہ پاکستان والا بھی کھایا جاتا ہے بھائی بچتا وہی وہ ہے جو رب کے پاس چلا جاتا ہے برکت اسی کے ہاتھ میں تمہارے ہاتھ میں وہ جو دیتا ہے کھانا خراب کر کے دیتے اسے اس نے دی اتنے موٹے شیشے لگا لیے کتنے بڑا وقت کیا کتنے خوبصورت دانت پیدا کیے اس نے تین تین لڑ کرا کے محفوظ کر کے تمہیں دیے اور جناب پچیس سال کی عمر میں براندا بنا کے بیٹھ جاتے ہو کس نے بڑا گر کیا ہوں؟ کتنے مضبوط جوڑ بند بنا کے دیے جو بھی دوا لائی اس نے دی ہے تمہیں, تمہیں گڈے دیے تو جناب علی وہ خراب کر کے بیٹھ جاتے ہو تمہارے ہاتھ میں جوڑ دیتا برباد کر کے دیتے ہو تم اللہ کے حوالے کرتے ہو. اللہ میں اس مرضی کو تیرے حوالے کرتا پھر مرضی ایک ہے اس کو کنٹرول کرنے والے بہت جاتے ہیں اما کہتی ہے میری مرضی پر چلے یہ سارے کیا چھین رہے ہیں آپ سے آپ کی مرضی چھین رہے ہیں بیوی کہتی ہے میری مرضی پر چلے یہی جنگ ہوتی ہے نا گھروں کے اندر اہلاد کہتی ہے ابو ہماری بات مانے شیطان کہتا ہے میری مرضی پر چلے رحمان کہتا ہے میری مرضی پر چلے سارا مسئلہ مرضی کا ہے اور دوسری طرف ہماری بصیرت آخرت کے لحاظ سے تو ہم آنکھوں کے اندے ہیں نا وہ تو جب رستہ جہنم کے اوپر بنایا جائے گا وہ ام من کو مللہ وارے گا تو میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے اوپر سے گزرے گا نہیں نبیوں کو بھی اس کے اوپر سے گزارا جائے گا کان اعلی رب کا حتم مقبویہ تیرا رب یہ حتمی فیصلہ کر چکا ہے لوکان ہے الام ماہ اگر یہ آلے ہوتے تو اس پل کے اوپر سے گزر کے جنت میں نہ جاتے تم اس پل پر سے گزرنا ہمیں وہ نظر نہیں آتا رستہ اتنا فسلن ہے کہ ادھر سے بھر کے چلتے ہیں ادھر ضایا ہو جاتا ہے ادھر سے بھر کے چلتے ادھر گر پڑتا ہے آپ دیکھیں نا وہ جو دیات میں ہوتے گڑے میں پانی لے کر آتی ہیں تو بارش ہوتی ہے تو جب وہ چلتی ہیں وہ جو بنے ہوتے ہیں ان کے اوپر سے تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ گرتی ہے اور پھسل جاتی ہے اور گڑا بھی ٹوٹ جاتا ہے پانی بھی گر جاتا ہوتا ہے نا دیہات میں یہ منظر ہو ہمارے لیے رستہ بڑا پسلن ہے وہ جسے امیر خوسرو نے کہا کہ بہت ہی کٹن ہے ڈگرپن گھٹ کی کیسے بھر لاؤں میں جھٹ پٹ مٹ کی ادھر ہم نماز بھر کے باہر نکلتے فٹ پاتھ پہ کوئی شیطان عورت نکل کے جاتی ہے وہ سارا وہیں گر جاتا گایا ہو گیا وہ مٹکی خالی ہو گئی آپ پھر بھرو جس کی بھری جان نکل گئی نہ گو کامیاب ہو گئے. ایک نماز بھی بننے لگ گئی نہ ایک نماز بھی تو پلڑا جک جائے گی جو مسئلہ یہ کہ وہ بچے بھی تو تب نہ جس کی بستیاں بی سی سی آئی کہا جاتا ہے جو بچا کے اکاؤنٹ میں رکھ کے مطمئن اسے پتہ نہیں کہ کہاں چلے گی یہ غبت کرتے ہیں ہم رشوت ہے فلاں ہے فلاں ہے یہ سارے ہم بلینک چیک دے رہے ہیں کسی کو جو جمع کرتے وہ نکل جاتے میاں محمد صاحب نے فرمایا آپ کیوں آنا یہ روح آندی ہے نا دیکھیں اسے تو نظر نہیں آ رہا ہے سارا کچھ یہ جو آزاد کی وہ وادے ہیں وہ ہمارے ساتھ ایسے ہی ہیں جیسے اندوں کے ساتھ وعدہ ہوتا ہے نا تل اور رستہ ایک آدمی آنکھوں سے اندر ہو رستہ بھی پسلن ہو آپ بتائیے وہ کیسے سنبھلے گا پھر اس پر مست یہ کہ ساتھ ہی کچھ شیرو لڑکے بھی ہوں جو دھکے مار رہے وہ گرنے سے بڑھ سکتا اکھیوں آنا تل کر رستہ یہ دو کہتی تھے کیوں کر رہے سنبھالا میں کیسے سمجھوں گا اللہ میں نے کہا نا کہ ایک ہی رستہ اس کے ہاتھ میں دے دو اس مزید تاکہ کوئی دھکا نہ مار سکے اکھیوں انا سل کر رستہ کیوں کر رہی سالا تکے دیور والے بٹے تو ہاتھ پکڑن والا اما بھی دھکا دیتی ہے گر جائے رشوت لے لے جائے جاننا میں بیوی بھی ڈکیل کے بچے بھی ڈکیل کے ان کے مطالبات یہ سارے دھکے ہیں اگر کوئی بچائے گا تو کون بچائے گا وہ بچائے تو ہاتھ پکڑنے والا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے تو بچہ کیا کرام فرماتے اپنے ہماری سے جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو بچہ باپ کے ساتھ کرتا ہے تو کہ ہمیں سمجھ نہیں لگی آپ نے فرما کے دیکھو کسی بچے کو جب چوٹ لگتی ہے تو اس سے جب بچے کو تم پوچھو کہ بیٹا یہ کپڑے آپ کو کس نے دیے تو کہتا ہے کہ ابا جان اچھا آپ جس گھر میں رہتے کس نے بنایا کہتا جی ابا جان اچھا بیٹا یہ جوتے کس نے لے کر دی کہتا جی ابا ہے اچھا بیٹا یہ آپ نے پتی کیوں باندھی ہوئی ہے سر پر کہتا میں گر گیا اب دیکھیے کسور کو اپنی طرف منصوب کر رہا ہے نیمتوں کو باپ کی طرف منصوب کر رہا ہے میں گر گیا تھا کیوں گر گیا تھا میں نے ابو کا ہاتھ چھوڑ دیا میں نے ہاتھ چھوڑا تھا تب گرا ہوں ہم نے اللہ کو چھوڑا تو گمراہ ہوئے ہیں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہم نے ہاتھ چھوڑ دیا وہ تو کہتا وہاں سے میں مضبوطی سے پکڑو ایک دفعہ دو چیزیں ہیں ایک تو وہ رسی ہے جس کا سیرا یہاں ہے آپ کے ہاتھ میں ایک اللہ کے ہاتھ آپ کی طرف سے چھوٹے تو چھوٹے لن سے ساما لہا نہ وہ رسی ٹوٹنے والی ہے نہ اللہ چھوڑنے والا ہے ڈوبے گا وہی جو خود چھوڑے گا لہذا یہ مرضی یہ ہوا اس کو قرآن کے تابع کر قرآن کی نظروں سے دیکھو قرآن کے کانوں سے سنو جو کہتا ہے وہ کرو جس سے روکتا ہے اس سے رک جاؤ اسی میں نجات ہے اسی میں فلا ہے آج آپ کے قبضے میں مرضی کل نہیں رہے گی کوئی پہنچ جائے گا اخراج انفوسا کو نکالو جسے تو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتا تھا اخراج انفوسا اس سے پہلے کہ وہ وقت ہے اسے خود لا کے اللہ کے قدموں میں رکھ یہ کام کیا تھا صحابہ نے رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو انہوں نے اپنی مرضی اللہ کے حوالے کی اللہ نے آخرت کی زندگی ان کی مرضی کے مطابق دلتا. یہاں رب چاہیے گزارو وہاں تم تمہاری من چاہیے ہوگی لاؤنفی مائش نہ ہو وہ اخروضہ رو بنا ہے